إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلنها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما أباد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوض بالله السميع الذين من الشيطان غديم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم اللہ عل و رحمۃ اللہ قليلا محترم سامعین دین، نوجوان ساتھیوں اللہ رب ال کے احسانات اور عظیم ترین انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کو عقل سلیم مل جائے انسان کو سوجھ سوج بوج والی عقل اپنے نقصان اپنے فائدے دین دنیا ان تمام چیزوں کی سمجھ بوجھ والی عقل مل جائے یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں اور اللہ رب العالمین کی مہربانیوں میں سے ہیں انسان کی جب عقل سلیم ہوتی ہے عقل اس کی درست ہوتی ہے اور سیدھی عقل ہوتی ہے تو ہمیشہ اس عقل اس کو سیراط مستقیم کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی ہے اور سیراط مستقیم وہی اعتدال ہے دنیا اللہ رب العالمین نے اعتدال بیچ کا ایک راستہ نہ تو افراد اور نہ تفریح یہ اعتدال کا مطلب ہی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فسطین کما امیر تومنتا بمار اللہ نے جیسے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسی پر سیدھے چلتے رہیں نہ ان میں گھٹائیں اور نہ اس میں آپ بڑھائیں یہی ہے میرے بھائیوں استقامت اور یہی ہے اعتدال کی راہ اعتدال اللہ رب العالمین نے اس امت کے فضائل میں اس امت کی اہمیت میں سب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ یہ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط اعتدال والی امت بنایا ہے فرمایا وقدا لکھ جاننا امت وسطا لتا کنو شہدا الناک رسول الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ہم نے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و سے تم کو امت وسط بنایا ہے اس میں نہ گھٹانا ہے اور نہ بڑھانا ہے اگر انسان گھٹاتا اور بڑھاتا ہے افراد اور تفریح کا شکار ہو جاتا ہے اور اعتدال کی راہ چھوڑ دی غلو کا جب شکار ہو جاتا ہے تو غلو انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے اسی لیے نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا کم وولو پین الہو اینا کم من کم رقم الغلو اے لوگ تم غلو سے بچو جتنا حکم دیا گیا ہے جتنا بتایا گیا ہے جیسے بتایا گیا ہے اسی پر قائم رہو اسی پر ڈٹے رہو نہ اس کو ہٹاؤ نہ اس میں اضافہ کرو بڑھاؤ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو امت وسط بنایا ہے نہ اس میں گھٹانا ہے اور نہ بڑھانا ہے یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے آ فرمایا غلو سے اپنے آپ کو بچو جہاں انسان اعتدال کی راہ اور اس راتیں مستکیم ترق کیا اپنے مرضی سے کچھ گھٹانا یا اپنے مرضی سے کچھ بہانے لگتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے غلو اور دنیا کے اندر جن بھی امتیں ہلاک ہوئی ہم سے پہلے سب کے ہلاکت کا سبب اللہ کے نبی علیہ اللہ خان نے فرمایا غلو تھا یا کمبل لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ کیونکہ تم سے پہلے جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ غلو کے سبب ہوئی ہیں جہاں انسان جس معاشرے میں اور جس قوم میں جس ملک اور گروہ میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے اور غلو کا شکار ہو جاتا ہے جو گروہ یا جو ملک جو قوم غلوم میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کے بڑے نقصانات نہ اس کا دین درست رہتا ہے نہ اس کی دنیا درست رہتی ہے ملک میں فساد امن و امان کا خاتمہ ہو جاتا ہے ختم وارت بھی ہر قسم کے فتنے اور فساد ملک کے اندر پھیل جاتے ہیں عقیدے میں بھی فساد ہو جاتا ہے عمل میں بھی فساد ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ملک اور وطن میں بھی فساد پھیل جاتا ہے گوجا کی گولو ایک ایسا بدترین جرم ہے افراد و تفریح ایک ایسا بدترین گنا خطرناک گناہ ہے کہ جس سے نہ تو انسان کا دین درست رہ جاتا ہے اور نہ انسان کی دنیا درست رہ جاتی ہے میرے بھائی اللہ تعالی نے امن و امان کو اے جو کسی ملک میں آپ رہتے ہیں جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں آپ کی جان محفوظ ہو آپ کا مال محفوظ ہو عزت کی زندگی نصیب ہو یہ بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے یہ اللہ رب نے میرشاہ فرمایا اللہ خوف اللہ رب العالمی نعمت کے والوں پر بڑا احسان ان کو یاد دلا ہے فرمایا دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے ایک تو امن و امان اللہ نے رکھا ہے جان مان عزت تمہاری محفوظ ہے نمبر دو تمہارے تمہارے کاروبار تمہارے لیے رشک کا بہترین انتظام ہے نہ تمہارے یہاں شہد ہے نہ تمہارے یہاں مارکیٹ میں خسارہ ہے اللہ اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے پینے اور دنیا تمہارے ملک میں امن و امن قبر قرار رکھا ہے اللذی نبی علیہ سرات اسلام نے ساتھ روایا میرے بھائیو ہو جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ دین بھی محفوظ ہو یہ ایسی بڑی نعمت ہے آپ نے ساتھ نمایا من اسرد ہی وہی او کما کام اے میرے امت کے لوگوں جس شخص کو تمہارے اندر تین چیزیں نصیب ہو جائیں جس انسان کو تین چیزیں نصیب ہو جائے نمبر ایک من اصوا من کم آمن کی اپنے پر اپنے ملک میں اپنے گاؤں اور گھر میں امن و امان مل جائے کسی چیز کا خطرہ نہ ہو نمبر دو ام و آفنسی انسان کو صحت مند جسم مل جائے اے نمبر تین و اند چوبیس گھنٹے کے کھانے کا انتظام ہو جس شخص کو یہ تین نعمتیں مل جائے ملک میں اور وطن میں امن و امان نمبر دو جسم میں جس میں صحت مند ہو نمبر تین آپ چوبیس گھنٹے کا کھانا جس کے یہاں گزارے کا ہو سمجھ جاؤ لہ دنیا بے حدا رہا سمجھ جاؤ کہ ساری دنیا اس کے پاس اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو امن و امان اور ہمارے ہاں کتنے فساد امن و امان کو اور ہمارے اچھے معاشرے کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں بہت بڑی خطرناک چیز ہے جو آج سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے ہمارے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے مردوں کے لیے بوڑھوں عورتوں کے لیے بوڑھے اور جوان کے لیے عالم کے لیے بھی جاہل کے لیے ہر ایک کے لیے کتنا جو بنا ہوا ہے جس سے ہمارا امن و امان ہمارا امن و امان ہمارے ساری پریشانیاں ہم پر آ چکی ہیں وہ یہ ہے میرے بھائیو سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے گا ایک شخص نے حکومت سے لے کر کے آپ کے گھر تک میں آپ اور آپ کے بیٹے آپ کی بہو آپ سارے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں کسی کو اگر لڑانا ہوا اور آ کر کے شکایت کر دے آپ کا بیٹا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وہی باپ بیٹے میں فساد شروع ہو جاتا ہے کیوں بیٹا یہ نہیں سوچتا کہ کسی نے میرے باپ کی ہم سے شکایت کیا ہے تو سچا ہے یا جھوٹا اور نہ تو باپ یہ تحقیق کرنے کے لیے تیار کہ میرے بیٹے کے اگر کوئی شکایت کر رہا ہے ہمارا بیٹا ایسا ہے یا تو کوئی جھوٹ بولنے والا ہمیں جھوٹ بول کر کے ہمارے گھر میں لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے سارا فساد میرے بھائیو آج جو امت میں پھیلا ہوا جو کتنا خاص وقت اس وقت جو فتنے ہیں سیاسی فتنوں سے لے کر کے دینی فتنے تک جتنے کتنے ہیں آج سب سے بڑا فساد کا اور کتنے کا ذریعہ یہ ہے کہ میڈیا نے کہا ٹی وی میں یہ خبر آئی پیپر میں آ گیا قرآن و حدیث کہے تو شاید کچھ شک ہو لیکن آپ کے واٹسپ پر آ گیا اس کو اچلایا نہیں جا سکتا آپ سارا فساد اور سارا بگاڑ خصوصاً امت میں جو پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں انہیں افواہوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہمیں جو ہدایات دی ہیں میرے بھائیو وہ بڑی اہم ہیں ہمیں قرآن آیات قرآن حکام نبی علیہ سراف شان کی سنتوں پر اور آج کی تعلیمات پر یقین کرنا چاہیے کیا جس نے ہم نے کہیں پیپر میں سن لیا کسی نیوز میں آ گیا کسی خریدے میں آ گیا کسی ٹی وی چینل نے بیان کر دیا کیا ہم اسی کو سچ سمجھ لیں کہ ہماری اور کوئی ذمہ داری ہے ہم نے ہمارے پاس کسی نے کچھ بھیج دیا ہم نے اس کو فوراً بٹن دبایا ہم نے اپنے گروپ والوں کو بھیج دیا سینکڑوں تک آپ نے پہنچا دیا مغرب میں آخری کنارے اور مشرق کے آخری کنارے تک ایک بٹن دبا کر کے آپ نے سب کو تو پہنچا دیا لیکن آپ نے یہ نہیں سوچ یہ جو ہمیں بھیجا گیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے حقیقت آپ نے معلوم نہیں کیا لیکن پتا نہیں کتنے لوگوں تک پہنچا کر کے کتنے کا دروازہ ہم نے کھول دیا اللہ نے ہمیں بڑی ہی بہترین ہدایات دی ہیں سورت التوبہ کی سورت انشا کی آج نمبر تراسی میں نے پڑھی ہے رب نے فرمایا وہی گا جا ہوں امر من المن اویل خوفی اگا اوبھی اللہ رب گا جا اوم امرم مین المن اویل خوفی اگا لوگوں کا بڑا عجیب حال ہے چاہے امن و امان کی خبر ہو خوشی کی خبر ہو یا گمی کی خبر ہو نقصان کی خبر ہو یا فائدے کی یہاں ان کے پاس کوئی خبر لے کر کے آیا یا جو سنا اس کو یقین کر لیا اور اسی کو احضاؤ بھی آگے بڑھانا شروع کر دیا ہاں ایسا ہو گیا فلاں ٹی وی چینل نے ابھی ابھی نیوز دی ہے ارے صاحب میرے ہاتھ ایسے واٹسپ پر آ چکا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ رشا فرماتے ابا بھی اس کو انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا آگے بہانا شروع کر دیا ہارا کی خوشی کی گمی کی دین کی دنیا کی ایمان سے اسلام سے یا سیاست سے تعلق رکھتا تھا آپ کے اپنی ذات سے یا آپ کے ملک اور آپ کے حکومت سے اس کا تعلق ہے اللہ فرماتے ہیں پھیلانے کے پہلے آگے بڑھانے کے پہلے پہلے ضروری یہ تھا ولادو رسول رسول زندہ ہیں رسول کو جا کر کے پہنچاتے کہتے یا رسول اللہ یہ باتیں میں نے سنی ہے یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے اور وہ علامر عُلِ یا ان کے ہاں جو بر سرے جو با اثر لو بڑے لوگ تجربے بیکار لو ذمہ لو دار لوگ جو ہیں ان کے پاس لے کر کے جاتے تو اس کا کوئی بہترین حل نکلتا لیکن انہوں نے بات تو پھیلا دیا کہا جاتا ہے اس میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے حدت صحیح بخاوی کی روایت کسی نے اڑا دیا کہ اللہ کے رسول وسلم تھوڑا سا ناراض ہوگئے اپنی سے کچھ نام نسخے کا معاملہ تھا ناراض ہو گئے اور, اور نے کچھ ہت کیا آپ نے قسم کھا لیا آپ غصے میں آئے بارہ کھانے پر جا کر کے بیٹھ گئی کسی عورت کے گھر میں آنا جانا بن سب بات اتنی در تھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام شام کا گھریلو معاملہ تھا تھوڑا سا جھگڑا ہوا اگواد گھرے کے اندر لیکن باہر کے لوگوں میں سے کسی نے پھیلا دیا ارے سنا کیا ہوا اللہ کے رسول نے ساری بیویوں کو تلاد دے دیا اور دیکھا آپ نے کس طرح سے پتلے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگ سب سے بہترین زمانہ نبی علیہ سرا کو سامتا ہے لیکن اللہ فرماتے وہاں بھی شیطان کام کر گیا سارے لوگوں میں بات ایک نے سنا دوسرے کو بتایا تیسرے کو بتایا چوتھے کو بتایا پورے مدینے تو جب میں بات عام ہو گئی اب جو دشمن تھے ان کو تو موقع ملا اور جو دوست تھے جو اپنے تھے اب ان کے گھر میں ماتم ہائے افسوس اللہ کے رسول نے ہماری ساری ماں کو طلاق دے دیا بڑے پریشان پورے مدینے میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کسی گھر میں کوئی خوشی کا نام اور نشان نہیں ہے توڑے ہوئے تھے دروازہ پھکرا عمر تم سوئے پڑے گھر میں پڑے ہو کہا کیا ہوا ارے بڑا کلب ہو گیا کہا کیا روم نے حملہ کر دیا کدھر سے روم نے حملہ کیا مدینے پر کہا اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا ارے کیا ہو گیا اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو تلاک دے دیا اور تمہاری بہن تمہاری بیٹی ہر بھی طلاق بھی تلاش کا بھی تلاش عمر فاروق کہتی میں فوراً اپنے گھر سے نکلا یہ کیا تھا ایک ہی دن میں کون سی اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور عورتوں نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا کہ ایک ہی دن میں اللہ اللہک رسول نے اپنی بیویوں کو تلاش دے دیا ایک کو دیتے دو کو دیتے سفی کو آپ نے تلاب دے دیا عمر فاروق نکلے دوڑے ہی بھی آئے مسجد اللہ کے رسول کے گھر آئے تو پوری مسجد نبی بھری پڑی پوری مسجد بھری ہوئی ہے پھر رسنے پھینکنے کی جگہ نہیں اور ہر آدمی رو رہا ہے آنکھوں سے رہے ہیں کوئی ہاتھ میں لکڑی لیے ایسے روتے ہوئے زمین کو رید رہا ہے کوئی اپنا ہاتھ مسل ہے ہاں کیا ہوگا کیا دزمنا بھی ہوگا یہ اللہ کے نبی نے ہماری ساری ماں ساری ازواج بتاخراج دنیا پریشانی کے عالم میں عمر فاروق پہنچے سلام کیا کہا کیا ہو گیا ہے پورے نبوی میں ہوئے لوگوں نے کہا اللہ کر سول نے اپنی بیویوں کو دیا اللہ تناخت اتنا بڑا ہنگامہ اتنی بڑی مصیبت میں نہ سنی سنائی باتیں عام ہو گئیں کبھی افواہ جھوٹھی باتیں اتنی عام کر دی جاتی ہیں کہ اس کو لوگ حقیقت سمجھنے لگتے ہیں عمر فاروق بیٹھ کر کے روئے نہیں حالانکہ ان کی بیٹی کا ماں ملا تھا بیٹی کا ماں ہے کسی کے پاس نہیں بیٹھے کہاں میں معلوم کرتا ہوں حضرت حفصہ کے پاس گئی حفصہ اللہ کے رسول نے تم کو تلاک دیا بیویوں کو تلاق دیا کہتے ہیں والد صاحب طلاق تو نہیں جانتی بس ہے کہ ناراض ہو کر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں ہم نے طلاق نہیں سنا نبی رہی صاحب شام الگ تھرگ اوبر بیٹھے ہوئے عمر فاروق اوپر گئے اور جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اجازت ماگی کہنے گئے رسول اللہ ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے بڑی عصل مندی سے اپنی بیوی سے نام لیا چاہوں میری بیوی جو ہے بہت زیادہ ہم سے نانختہ مانگ رہی ہے اور بہت زیادہ جتنی ہمارے اندر طاقت نہیں اس سے زیادہ وہ مانگ رہی ہے تو کیا اجازت ہے میں جا کر کے اس کا گلا گھوٹ اسی وقت قتل کر دوں اللہ اکبر بڑی حکمت سے عمر فاروق نے دور سے گھیرا نہیں پوچھا یا رسول اللہ مسئلہ بتائیں میری بیوی بہت زیادہ ہمیں کر رہی ہے میں اتنا اس کو نقا دیتا ہوں اتنے کپڑے لا کے دیتا ہوں اتنے پیسے دیتا ہوں لیکن وہ ایسی آج کل اجٹ ہو گئی ہے وہ کہتی جتنا دیتے ہو اتنا پورا نہیں ہوتا اتنا دو کے تم بہ لوں گی میں اتنا تو نہیں دے سکتا تو اس کو سیدھا کرنے کے بس ایک ہی راستہ ہے اگر آپ اجازت دے دو جا کے غلط ہو کے ایک ہی میں قطع ڈالوں اللہ کا رسول ہنس پڑے کا عمر یہ ہماری بیویوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے سر آپ نے طلاق دیا نہیں طلاق میں نے نہیں دیا اور کسی ایک کو میں نے طلاق نہیں دیا میں اسم آرتی طور پر ناراض ہو کر کے ذرا کنارا کا اختیار کر لیا ہوں ورنہ طلاق میں نے اپنی کسی بیوی بی کو نہ دیا نہ ہم نے کبھی دینے کے لیے سوچا رکھ, سوچ رکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سوچا پہلے نبی علیہ شراب شاہ کو ذرا ہنسا دو خوش کر دو اور ذرا نارمل حالت میں آ جائے تو اس کے لیے میں نے اپنا بھی اپنی بیوی کا زبردستی قصہ بیان کیا تاکہ نبی خوش ہو جائے اس کے بعد مسئلہ آسان نبی علیہ شراب شاہ نے بتا دیا عمر کوئی بات نہیں عمر فاروق نیچے اترے اور کہا اللہ کے بندو کس نے تم کو کہا کہ بن جاگر رسول نے اپنی بیویوں کو تراب دے دیا ہے ہم پوچھ کر کے آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو تراب نہیں دیا العالمین نے سورج النساء نے ساکی آیت نگر ایک ہی کھیری نادل کر دی بتایا ارے لوگوں ہر ایک جو بھی خبر سنو تم میں ہر انسان کو وہ کرنا ہے جو عمر نے کیا تھا اور جو افواہوں میں آ کر کے بات کو آگے بہانے لگے وہ تمہارا کردار کبھی نہیں ہونا چاہیے پھر اللہ نے آدر ساتھ روایا تم اس سے پانا اللہ کلیلہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ میڈیا میڈیا میڈیا پیپر ریڈیو کسی نے کچھ خبر دے دیا اور ہم نے اس کو اشتہار کرنا اس کی تشہیر کرنا شروع کر دی اور اس کو ہم نے پھیلانا شروع ہم یہ نہیں سوچتے کسی حاکم کے بارے میں کسی ملک کے بارے میں جو کہاں جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمارا کام ہے فیلا دینا اللہ رب العالمین اشاد رمایا اللہ کا فضل و قرم اگر نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اتراب کی افواج تم نے اُلائی تھی بہت بڑا فساد دنیا میں تم خلا کر دی تھی وَلَوْ يَا فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ سوانا الا قدينا شيطان افواہ نے ہاں اور بات تم نے بہت ہی زیادہ پھیلا دی لیکن اللہ نے فطرے سے بچایا کیونکہ عمر فاروق کو بھیجا اور عمر فاروق نے آ کر کے مسئلے کی حقیقت کر لی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرو افواہوں میں آ کر کے کسی بات پر یقین کر لینا اور اس کو آگے بڑھانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ ہم سب کو عمل کے تو فکر سے سنبھائے اکور کو لا راوا اللہ ملکی متو بولے الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اما باد میرے بھائیو آج غور کرتے ہوں گے کہیں ٹویٹر سے فتنا, کہیں کس سے فیتنا اور پتہ نہیں کیا فیس بک کیا کہا جاتا ہے فیس بک ہے پورے ملکوں میں انقلاح بربادیاں کپارت انگریزی ذمے داروں کو موت کے گھاٹ تک اتار دینا یہ سارا کرشمہ کس کا اس زمانے میں ہے یہ جھوٹے میتھے کا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس علماء رکھا ہے ذمہ دار ہیں بڑے ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو تو یقین کرنے اور اس سے اشتہار بازی کرنے اگے بڑھانے کے پہلے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قران پاک ہے سورہ حجرات ایت نمبر 6 یا ایو الذین امنو ان جاءکم فاسق بنبائن فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله اے ایمان والوں جب بھی تمہارے پاس کو کوئی خبر لے کر کے آئے خبر لے کر کے آئے تو خبردار یقین نہیں کروں کوئی بھی چال چلتا پھرتا آدمی فاطق فاطر کوئی خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کر لو اگر تحقیق نہیں کرو گے تو ممکن ہے کسی مصیبت میں تم پڑ جاؤ یا کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو نبی علیہ تو رعایت نادل ہوئی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی فاطق فاطر آپ حضرات جانتے ہیں جریدے والے کوئی دیندار نہیں ٹی وی والے کوئی دیندار نہیں میڈیا والا کوئی اللہ قبلی نہیں ہے وہ سب فاسک فاضر یہودی عیسائی غیر مسلم جن کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ چاہ قابل قبول نہیں ہے فاسک ہے فاجر ہے بے دین ہیں اگر وہ کسی چیز کی گواہی دیں تو شرح ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے لیکن ان کی باتوں پر ہم بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت اللہ ہیں یاد اے لوگو ان اللہ اے البنات اے اے لوگو یاد ان تین چیزوں کو تم پر حرام کر رکھا ہے, ہے باپ پینا فرمانی کرنا اللہ نے تم پر حرام کرا دے رکھا ہے نمبر دل بنا بنا اور اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کرا دے دیا ہے, ہے, آب آب جی ہے کہ ختم ہی کر دیا جائے میرے بھائیوں لڑکیوں کا قتل کرنا لڑکیوں کو ناپسند کرنا یہ ایسی چیز ہے اللہ نے تم پر حرام کرا دے رکھا ہے اسی طرح سے نہ تین وہ ایسا سلم اللہ تارا نے مال کا ذائقہ کرنا تم پر حرام کر رکھا ہے وہ کرے اور اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ نا کیا ہے ان میں ایک ہے کیلا وقال وقصرت قسرت سوال کیلا وقال وہ قصرتی سوال ایسے کہا گیا یہ خبر آئی ہوئی ہے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں ہے hey, کچھ بھی نہیں سارا معاملہ لوگ کہہ رہے ہیں کس نے کہا سنا ٹی وی چینل پر آیا ہے کس نے کہا سنا پیپر میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کہانا ایسی باتوں کو بھی ناپسند کرتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں بے سمتی رسول جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ انسان کوئی بات پھیلائے اور اس سے پوچھا جائے اس کا کیا ثبوت ہے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں نیوز میں ایسے ہی آیا ہوا ہے آنے فرمایا ہوں تم یہ کہتے ہو لوگوں کا یہ کہنا ہے لوگوں کا یہ خیال ہے یہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں انسان کی بدترین عادتوں میں سے ایک عادت ہے نمبر تین وہ مانا ہوا جو چیز اللہ نے ناپسند کیا وہ یہ کہ ہاتھ لینے کی باری آئے تو ٹما کر کے زبردستی لے لو اور دینے کی باری آئے تو دینے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ یہ چھ ہیں جس کو اللہ تعالی نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے اور اللہ اسلام میں جو بہترین مصول اور تعلیم دی گئی ہے ہم اسے ہمیں سمجھ رہے اور اس پر عمل کرنے کی توسیع نصیب فرمائے وہ یہ ہے میرے بھائی جب بھی کوئی خبر حکومت کے خلاف ملک کے خلاف اسلام کے خلاف دین کے خلاف اپنے بھائیوں کے خلاف کہیں سے کوئی بات آئے آپ کے گھریلو زندگی سے ہو ملکی زندگی سے ہو دین سے تعلق ہو یا دنیا سے تعلق ہو جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے آپ اس کو پھیلانے کے پہلے پہلے اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹائیں علما سے پوچھیں ذمے داروں کو بتائیں اپنے سے فیصلہ نہ کریں فیصلہ کرنے کے پہلے پہلے ذمہ داروں تک بات کو پہنچانا علما کو بتانا حالت دکھ رہی تم لے ساروں سے مشورہ لینا چاہیے نہ یہ کہ ہم فیصلہ کریں اور اسی پر فتوا بازی فتوا دینے لگے فنا ایسا ہے فنا ایسا ہے ایسا ہے حالانکہ فلاں یہودی بھی ہو تو کو پتا نہیں کہ یہودی ہے اسلام کا دشمن بھی ہو اچھا نام لے لے تو نہیں بہت بڑا خلیفہ ہے میرے ہائی ہر چیز کی تحقیق کرو ان کے ذریعے یا ذمہ داروں کے ذریعے تب ہم, ہم ام میں رہیں گے فطرے فتا سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب سے فرمائے ارحال آمین ہمیں جو بیمار ہے صفا کلیہ فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کو روزی روٹی سے لگا دے ارحان آلمی جو بھولے گٹے ہیں ان کو ہدایت پر لگا دے جو سکھ و دعات میں ان کو موت سنت بنا دے الحر مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو دور فرما الحر ہم جہاں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے وہاں کے رہی سدھولہ اور ان کے ساتھیوں کو امن و امان نصیب فرما صحت و آفت نصیح فرما اللہ سے کام ان سے لے اور جس ملک میں رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاصل شیخ سلطان حسم کو اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرما ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین ان سے وہی کام لے جس میں امت اور ملت کی فلاح ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت اور ملت کا نقصان ہو الہ الہ العالمین جسموں کو میں ہیں امن و امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالی ہر جگہ مسلمان کی حفاظت فرما الہ الہ العالمین ہر جگہ ان کی مدد فرما انہیں دین پر قائم رکھ اللہ رب العالمین دشمنوں کے مقابلے میں ان کی نصرت اور مدد فرما